میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی جن بندوں میں طلب ہوتی ہے ان کو اپنی طرف سے خصوصی ہدایت عنایت فرماتا ہے ہر انسان آزاد ہے چاہے تو وہ نیک اعمال کرے چاہے برائیوں میں ملوث ہو جائے ایک بندہ جب اپنی آزادی کو صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنا مطلوب اور مقصود اللہ کو بناتا ہے اور اللہ تعالی کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے کو بچاتا ہے تو اللہ رب العارمین اپنا خصوصی قرب اور تعلق اس کو نصیب کرتا ہے اور اس کو اپنا دوست اپنا ولی اپنا قریبی بنا لیتا ہے ہر بندے کے لیے راستہ کھلا ہے کہ ایمان و عمل کے ذریعے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرے اللہ کی نزدیکی حاصل کرے لیکن اللہ کا یہ خصوصی تعلق تمام بندے اس مرتبے میں حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کا یہ خصوصی تعلق نصیب ہوتا ہے انہیں کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا ان اللہ ان خبردار اللہ کے اولیاء ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ رب العالمین نے اولیاء سے خوف اور غم کی نفی کی ہے خوف آنے والی پریشانی کا ہوتا ہے آنے والے مسائل کا ہوتا ہے اور غم گزری ہوئی تکلیفوں کا ہوتا ہے نقصانات کا ہوتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے لیے کچھ خبری عنایت کر کے ان سے خوف اور غم کی نفی فرماتا ہے فرق سے ان کو امید دلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ آنے والی دنیا ایسی ہے جس میں نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگیر ہوگی اللہ کے ولی اور ولایت کیا ہیں اس سلسلے میں ابن طیویہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولولاوت و اصل الولایت المحبت القرب کہتے ہیں ولایت عداوت کے بلاقس ہے ولی دوست کو کہتے ہیں اور عدو دشمن کو کہتے ہیں تو عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اصل الولایتی المحبت و القرب اور ولایت کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے کہتے ہیں محبت اور قرب کہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں سب سے بڑی اعلی ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت اس کو دیتا ہے اور اپنا قرب اس کو نصیب کرتا ہے ایک بندہ جب اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا اصل مقصود اور مطلوب صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے پھر اللہ کی محبت میں وہ اپنے سارے مجاہدے اس لیے صرف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کا قرب اس کو مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بدلے میں اس کو یہی چیز عطا فرماتا ہے ہر جزا الاحسان الحسان بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں اپنی محبت نصیب فرماتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنا قرب اور اپنزدیک لہذا ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں لیکن یہاں صرف دوست نہیں بلکہ ایسا بندہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے ایسا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ نگبانی کرے ایسا بندہ جس کی اللہ حفاظت اور ایسا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ نصرت کرے ایسے بندوں کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے لہذا قرآن سنت کی روشنی میں ولی اور ولایت اور اولیاء کی عظمت سمجھنے کے لیے ہم کچھ احادیث کا اور آیات کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ واقعی اللہ کا ولی بننا یہ کتنا بڑا شرف ہے اور ان کا کیا مقام ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں ہم کو کیا معاملہ رکھنا چاہیے قیامت کے دن اولیاء کا کیا اکرام ہوگا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث میں جس کو امام الحاقم نے اپنی کتاب الم میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادا انہ عباد ولا شہدا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے یاغب توم ال شہدا ابیوم القیامہ قیامت کا دن جب آئے گا تو شہداء اور نبی ان کے مقام کو دیکھ کر اللہ کے ان کے ساتھ معاملے کو دیکھ کر ان پر رش کریں گے کہ اللہ نے کیسا انعام ان پر قربی من اللہ تعالیٰ وہ مجلس ہو اللہ کا جو قرب ان کو نصیب ہوگا اور جو مقام اور مجلس ان کو ملے گی اس کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی ان پر رش کریں گے رش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کے مقام کی حسرت کریں گے اور اس کی خواہش کریں گے کہ کاش یہ چیز ہم کو بھی ملتی ہے فجا اعرابی عرابی انقبطی ایک دیہاتی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ بھی لنا ہم لنا اے اللہ کے رسول ذرا ان لوگوں کی صفت ہم کو بدلا دیں اور ان کے حال کو اور ان کے اوساف کو ہمارے سامنے بیان کریں کہ یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے حال پر جن کے مقام پر جن کے مجلس پر اللہ کے نبی اور شہدا بھی رش کریں گے آپ نے فرمایا قوم من افناء الناس من نزا القبا یہ کچھ بکھرے ہوئے لوگ ہوں گے مختلف قبیلوں کے مختلف علاقوں کے جن میں آپس میں کوئی قرابت اور کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی یہ الگ الگ قبیلے کے مختلف قسم کے لوگ ہوں گے تفادق اللہ و تحابو کی یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر لوگوں سے دوستی کی اور اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی جن کی دل کی محبت اللہ کی بنیاد پر اور جن کی دوستیاں یہ بھی اللہ کی بنیاد پر تھی اور یا قیامت منا برام نور قیامت کے دن اللہ تعالی نور کے ممبر ان کے لیے نصب کرے گا ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جس پر یہ بیٹھیں گے یقاب النا یقاب النا لوگ اس وقت ڈرے ڈرے ہوں گے قیامت کا دن ہوگا لوگ سہمے سہمے گھبرائے ہوں گے لیکن ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اولیاء اللہ عز الَّذينَ لَا قَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ یہ اللہ کے اولیا ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمکین ہوگی قرآنِ کریم کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اولیاء کی عظمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَا اِنَّ اللہ اولیا اللہ اللہ خبردار اللہ کے اولیاء پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمجین غمگین ہوگی یہ کون لوگ ہیں اللہ دین امنو و یا تقول وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی عار زندگی گزارتے رہے قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی قرب اور مجلس اور منزلت ہوگی اور ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے ان کا اکرام جب نبی دیکھیں گے ابھی نبیوں کا معاملہ باقی ہے ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ دیکھ کر نبی اور شہدا بھی کہیں گے کیا خوب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ایسا خصوصی معاملہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی نے ان کے لیے فرمایا اللہ عمن و کان یہ کو ہیں جو ایمان اور تقوی والے ہیں اس حدیث سے اولیاء کا مقام قیامت کے دن معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالی نے اولیاء کے بارے میں ایک اور بات بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان اولیا خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین گے۔ خوف اور غم انسان کی زندگی کو بگاڑتے ہیں انسان کی خوشیوں کو خراب کرتے ہیں اس کے سکون کو برباد کرتے ہیں لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دو چیزوں سے محفوظ کر دے گا ایک خوف اور دوسرے غم نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ و غمگیر ہوں گے لیکن ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی اللہ نے فرمایا اللہ دین امن وقام یہ ایمان اور تقوی والے لوگ اور آگے اللہ نے فرمایا لہم البشرا پل حیاتی دنیا و پل ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے ایک تو یہ کہ آخرت میں خوف اور غم سے محفوظ اور دوسری چیز کیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں لہم البشر حیاتی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آکرت میں بھی, اور بھی. یہ کیا ہے یہ خوشخبری یہاں پر دنیا کی خوشخبری سے مراد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھایا ہے اور آپ سے بڑھ کر کون قرآن کے معنیٰ جاننے والا ہو سکتا ہے عباد ابن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لہم البشر حیاتی دنیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے اولیاء کے لیے کچھ خبری ہے کا کیا مطلب ہے آپ نے جواب دیا آپ نے فرمایا صالحہ امام امام احمد اور اور ابن ماجہ نے حدیث کو نقل کیا ہے آپ نے فرمایا نے پوچھا اللہ کے رسول اولیاء کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے کا مطلب کیا ہے آخرت میں تو ہے ہی, ہی ہے لیکن دنیا میں ان کے لیے خوشخبری کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا ارک یا نیک اور اچھے خواب جو مومن دنیا میں دیکھتا ہے یا اس کے لیے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں یعنی کسی مومن کو دنیا میں اچھا خواب دکھایا جائے اس کے حال کے اعتبار سے یا اس کے معال کے اعتبار سے اس کے لیے ایک ایسا خواب ہو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے یا جنت میں ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ اپنے خواب میں دیکھے تو مومن کو اچھا خواب دکھایا جائے یا کسی دوسرے مومن کو اس کے بارے میں خواب دکھایا جائے اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں کہ اس کا اچھا حال ہے وہ جنت میں گیا یا اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے ایک مومن کے بارے میں خود وہ یا دوسروں کو اچھا قاب دکھایا جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتی ہے نیک لوگوں کے لیے اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالی ان کے اچھے احوال کا دوسروں کو اظہار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ازقطرب از زمان لم تقد رویل مسلم تقویت جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو مومن کے مسلم کے خواب سچے ہوں گے مسلمانوں کے خواب سچے ہوتے چلے جائیں گے اور آپ نے فرمایا وہ افدپ ہم رویہ اصد اور لوگوں میں سب سے زیادہ سچے خواب انہی کے ہوتے ہیں جو زیادہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں جتنا انسان سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے تو جتنے وہ سچے ہوں گے ان کے خواب بھی اتنے سچے ہوں گے وروی المسلم جز و اربئین جز امین اور مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصے اگر کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ مومن کا خواب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف وہی بھیجتا ہے اور بہت سے ہونے والے واقعات کی ان کو خبر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومن کو بھی خواب کے ذریعے سے بعض اوقات ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے یہ اس کے خواب میں ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کے بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے تو مومن کو خواب میں خیر کی بات کی تلقین کرنا اور اس کو اچھی آنے والے احوال کے اعتبار سے مطالعہ کرنا یہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے علما نباز علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کو جب اللہ نے دنیا میں نبوت دی آپ کو خبر کی اور اس کے بعد آپ کی وفات تقریباً تیئس سال کا عرصہ ہے تیئیس سال کو آپ دو دو حصوں میں تقسیم کریں تو چھیالیس حصے ہوتے ہیں اور کہا کہ اس میں پہلا جو چھ مہینے کا حصہ ہے شروعات میں آپ کو صرف سچے خواب آتے تھے پھر اس کے بعد میں ہتاشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات میں آپ کو سچے خواب آتے تھے پھر اس کے بعد جبریل آئے اور آپ کو بتلایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کہا کہ مومن کے ساتھ میں وہ معاملہ نبوت والا تو نہیں ہوگا لیکن یہ جو خواب والا معاملہ ہے مومن کو بھی اللہ کی طرف سے سچے خواب دکھائے جاتے ہیں جو دیکھتا ہے وہی بے آئی نہیں یا پھر تعبیر کے نتیجے میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا خواب میں دکھایا گیا تو یہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے ہاں اس سے شریعت بدلتی نہیں ہے اس سے شریعت کے احکان ثابت نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے دنیا میں خوشخبری ہوتی ہے اس کے لیے بھلی بات اس کو بدلائی جاتی ہے آگے آپ نے فرمایا ار یا تلا کا اب کوئی آدمی خواب ہی پر اعتماد کر کے کچھ بھی کرنے نہ لگ جائے آپ نے اسی حدیث میں آگے کہا کہ آپ نے فرمایا ارخ یا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں صالحة بشرا من اللہ عز و جل اچھے خواب اللہ ازل کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں بشرا ہوتے ہیں تحزین من شیفان اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطان دکھاتا ہے مومن کو دکھ دینے کے لیے گھبراہٹ والے خواب ڈراؤنے خواب یا ایسے خواب جن سے آدمی کا دل ٹوٹتا ہے کہ شیتان دکھا کر مومن کو غمگین کرتا ہے اور وہ رن شی حقی سب انسان ہو اور تیسرے خواب ہوتے ہیں کہ دن بھر آدمی اپنے دل میں سوچتا رہتا, رہتا ہے وہی اس کے خواب میں بھی آتا ہے تو خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ کی طرف سے ایک شیطان کی طرف سے اور ایک خود جو آدمی کے دل میں باتیں دن بھر چلتی رہتی ہیں آدمی کے خواب میں بھی وہی باتیں آتی ہیں اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تو یہ دو باتیں اس آیت میں اللہ نے بتلائی ہیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ عن اولیا اللہ خلام خبردار اللہ کے اولیا پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے اللہ دین آ منوقان جو ایمان اور تقوا والے جن کے پاس ایمان تھا جو ایمان لائے اور تقوا والی زندگی جیتے رہے لہم البشرا في الحت الدنيا اور فل آخرہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات کلیمات اللہ اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا اللہ کی بات کو اللہ کی خبر کو اللہ کے فیصلوں کو, کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے یہ اٹل ہے ہونے والا ہے لا تبدیل لکلمات کلیمات اللہ ر علی کا اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک انسان کو ایمان اور تقوا کی توفیق نصیب ہو اور آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کو خوف اور غم سے نجات دے, دے اس کو خوشیوں والی اور امن والی زندگی دے, دے اس کو امن والی اور خوشیوں والی زندگی دے دے ایسا امن جس میں خوف نہ ہو اور ایسی خوشی جس کے ساتھ غم نہ ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کو اللہ کے اولیاء کو دی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مزید کیا باتیں ہیں ولی کے معنی آپ نے دیکھا دوست کے ہوتے ہیں قریب کے ہوتے ہیں جو بندہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے اور اللہ اس کا دوست بن جائے اس کو اپنا دوست بنا لے اللہ اس کا قریب ہو جائے اور اس کو اپنا قریبی بنا لے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اس کی شریعت سے وہ راضی ہو جائے اور اللہ اس کے عمل سے راضی ہو جائے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں ولی کے معنی عربی زبان میں بہت ہوتے ہیں ایک معنی موالات کے بھی ہوتے ہیں موالات کے معنی ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک اور علماء نے کہا القشہ وغیرہ نے کہا کہ موالات یعنی ولی کے عمل میں لگاتار برداری ہوگی وہ مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک معنی نگرانی اور حفاظت کے بھی ہوتے ہیں کہ ولی اللہ کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو توڑنے کی بجائے ان کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی حفاظت اس کو دیتا ہے جسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علسم فرمایا ابن عباس سے کہا احفظ فوض اللہ احفظ پغ اش اللہ ہے تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تری حفاظت کرے گا کوئی بندہ بھلا اللہ کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کی یاد کی اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ کو یاد کرتا رہے اور اللہ کے حکموں کو یاد کر یاد رکھ ان کا اہتمام کر اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچ ان کی حفاظت کر اللہ کے دین کی اس کی شریعت کی حفاظت کر اللہ تری حفاظت کرے گا تو یہ موالات سے مسلسل فرما برداری اور اسی طرح سے اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھنا حفاظت کرنا تو اللہ بھی اس کا لحاظ رکھتا ہے اسی لیے نکاح میں بچی کا لڑکی کا دلہن کا ولی ہوتا ہے ولی کون ہوتا ہے اس کا نگران اس کا محافظ اس کے معاملات کا خیال رکھنے والا کہ لڑکی خود اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرتی ہے اس کے معاملات سنبھالنے والا اس کے امور کی نگرانی کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نگرانی اور اس کی حفاظت اس کا خیال اللہ کا ولی رکھتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ بھی ولی کی زندگی میں اس کے مسائل اس کی ضروریات کا لحاظ رکھ کے اس کا خیال رکھ کے اس کو اللہ تعالیٰ وہ سب عطا کرتا ہے اللہ اس کا مددگار اس کا معابد ہو جاتا ہے وہ قبا جو رب بھی کہا رب ہدایت اور کفایت کے لیے نصرت کے لیے تیرے لی ہے اللہ رہبری دیتا ہے ولی کو اس کو توفیق دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اس کو خیر کی طرف رہبری دیتا ہے اور جب وہ خیر پر چلتا ہے اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو یہ دنیا میں اللہ کی توفیق ولی کے لیے ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں ولایت کے مناسب اور اس کی حقیقت کیا ہے اللہ کے مقرب بندوں کی چار منزلیں چار براتیں ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس کے چار مرتبے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ اور رسول فام الدین الحم اللہ علیہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن آخرت میں فعل اکما النام اللہ علیہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام کر رکھا ہے سراط اللہ الام طالی الہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا جن پر تو نے انعام کیا کون لوگ ہیں اللہ نے فرمایا مینا نبی وہ صدیقین وہ شہدا صالحین وہ یہ کون لوگ ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں اور وہ حسن اولا ساتھ والے ہونے کے اعتبار سے کیسی اچھی رفاقت ہے اتنا عمدہ ساتھ ملے گا کتنی بڑی بات ہے نبیوں کی صحبت صدیقین کی صحبت شہداء کی صحبت صالحین کی صحبت چار قسم کے لوگ ہیں پہلا سب سے اعلی مرتبہ نبی اور رسول اس کے بعد صدیق صدیق جو ایمان دل زبان اور عمل میں سچا ثابت ہو جائے اس کو صدیق کہتے ہیں تین شہید اور چار صالح نیک تو یہ اللہ کے بندوں میں چار مرتبے ہوتے ہیں نبوت اسی طرح سے صدیقیت شہادت اور صالحیت یہ چار مرتبے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کے ہیں جو قرآن کریم میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ تمام انسانیت کے اعتبار سے یہ مراتب اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں آ یہ دیکھتے ہیں کہ اس امت کے بندوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے رواد کیا ہے آپ فرماتے ہیں خیر الناس ثم سارے لوگوں میں سب سے بہترین بندے اگر ہیں تو وہ لوگ جو میرے دور کے پھر وہ جو ان کے بعد پھر وہ جو ان کے بعد اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا کہ اس امت کے افراد کی ترقی مرتبے کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے منزلت کے اعتبار سے اعلی ہونے کے اعتبار سے اللہ کا مقرب ہونے کے اعتبار سے کیا ہے یہ تین مرتبے ہیں خیر الناس قرنی بہترین لوگ وہ جو میرے زمان کے یہ کون لوگ ہیں صحابہ سب سے بہتر طبقہ امت کا کون سا ہے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ آپ کے ساتھ ہی تھے یہ ساری امت میں سب سے افضل اور سب سے نیک لوگ ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا خیر الناس سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون جو میرے زمانے کے یعنی صحابہ پھر کون ہیں ہے تم ملم پھر وہ جو ان کے بعد صحابہ کے بعد جو لوگ آئے دوسرا مرحلہ دوسرا مرتبہ دوسرا طبقہ کون ہیں تابعی صحابہ کے بعد مرتبے میں کون ہیں تابعین ہے پھر ان کے بعد کون سلونا ہو پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں کون طب تابعین تو پوری امت میں مقام و منزلت کے اعتبار سے اللہ کے ولی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے مقرب ہونے کے اعتبار سے تین مرتبے ہیں صحابہ تابعین اور تبع الاتباع یا تب تابعین جس کو کہا جاتا ہے یہ تین جو ہیں مرتبے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہم کو معلوم پڑتے ہیں لیکن کیا باقی ایمان والے ان کے بعد والے ان کا کیا حال ہے امام ابو جیفر رحمہ اللہ جو بڑے علماء میں سے گزرے ہیں جن کی مشہور ترین کتابیں ہیں شرح شرطمان الآذار یا مشکل الآذہ اور اسی طرح سے العقیدۃ الخا ان کی مشہور کتابیں جو آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور عقیدے کی بات ہی عمدہ کتابوں میں سے ہیں مختصر لیکن بہت اچھی تو امام الطحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و المکمن کل حم اولیا اور رحمان ول مقمنون کل حم اولیا اور رحمان <لِلْقُرْآن> و اکرم ہم اینا آج مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کے بارے میں امام تحاوی رحمت فرماتے ہیں یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہم نے امام ابو اللہ کو پایا ہے یہ کون سی کتاب ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد اور امام ابو یوسف جو دونوں شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے یہ ان کا عقیدہ اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں ولم اولیا اولیاء الرحمن ایمان والے سب کے سب رحمان کے اولیاء ہیں سارے ایمان والے رحمان کے اولیاء ہیں اور اکرم ہوم ان اور ان میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق اللہ کے نزدیک کون ہیں اطوعهم وم و جو اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں اور سب سے زیادہ قرآن کے تابع رہنے والے ہیں سارے ایمان والے اللہ کے ولی اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اب اللہ نے اپنی ولات اللہ کس کا ولی اللہ نے فرمایا اللہ, نے فرمایا اللہ ولی اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ان تمام بندوں کا دوست ہے ولی ہے کارتاز ہے جو ایمان والے ہیں ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے لیکن ایک ہے ولایت عام اور ایک ہے ولایت خاص ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے لیکن خصوصی ولایت اعلیٰ درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کا تقوا ہر مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے اور ہر مسلمان کے پاس تکوا ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا ایمان ٹوٹا پھوٹا تکوا لیکن اللہ کا خاص ولی بننے کے لیے ٹوٹا پھوٹا نہیں چاہیے اس کے لیے اعلیٰ درجے کا ایمان چاہیے اور اعلیٰ درجے کا تکوا چاہیے جب اعلیٰ درجے کا ایمان اور تکوا انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ درجے کا ولی بن جاتا ہے وہ خصوصی ولاقت اللہ کی ہوتی ہے جو سب کو نہیں ملتی لہٰذا کہتے ہیں کہ سارے ایمان والے اللہ کے ولی ہیں لیکن ان میں زیادہ سب سے زیادہ شرط والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرمبردار ہو اور جو سب سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کے تابع ہو تو ملاز کے لیے اللہ کی تاریخ اور قرآن کی پابندی ضروری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریل میں ولی کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے دو چیزیں ہونی ضروری ہیں کیا پرمولیا اللہ خوم و حضر خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جیسے ان کی فضیلت بیان کی ان کے لیے فضیلت اور بشارت بیان کی ان کے لیے شرط بھی بیان کی کہ ولی بنتا کون ہے پرمیا اللہ دین آ منو کہ جو ایمان لائے اور تقوا والی یعنی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہے ہیں جن کی زندگی میں عقائد کی ستھرائی تھی جو صحیح ہو عقیدہ تھے اور ایمان میں ان کی کوئی کمزوری نہیں تھی کھوٹ نہیں تھی کمال درجے کا ایمان اللہ پر اعتماد اللہ پر توقل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل درجے کا یقین اور اطمینان ایمان کا کمال اور دو وہ یتقون اور وہ اللہ کی پرہیزگاری حکموں کی تابے اختیار کرتے تھے وہ قانوئے تقور بچنے والے لوگ تھے یعنی گناہوں سے بچنے والے معصیت سے بچنے والے جتنا انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ مستقیل ہوتا ہے تو کہا کہ وہ کان اسی لیے امام القرطبی رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ کان کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں اے یہ تکون شرکا بچنا کس چیز سے ہے اللہ کے ولی وہ جو ایمان ایماندار بچتے رہے کس چیز سے بچتے رہے تقوا کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں ولی بننے کے لیے بچنا پڑتا ہے کس چیز سے بنے کہا اتو ن شرک اول کہ اللہ کی ولی وہ ہیں جو شرک سے بچتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے شرک انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں تو جو شرک اور گناہ سے بچتے رہے اسی لیے امام الخرت مشہور تفسیر ان کی تفسیر تفصیلوں جو پڑی جاتی ہے بہت معروف ہے کہتے ہیں کہ اب تکون شرک بننا تو ولی بننے کے لیے شرک اور گناہوں سے بچنا پڑتا ہے اگر اس سے نہیں بچتا ہے لاحق نہیں ملے گی اسی طرح سے حافظ ابن حجر صحیح بخاری کی مشہور تشریح شرح فتح الباری میں کہتے ہیں اللہ کا ولی کون کہتے ہیں المراد بولی اللہ العالم العلیم المعبتی المخلصفی عبادتی تین باتیں بیان کی اور بہت جامع بات ابن حجر نے یہاں بیان کی کہتے ہیں اللہ کے ولی سے مراد کون ہے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے کس کو ولی کہا جاتا ہے کہتے ہیں المراد بھی ولی اللہ, اللہ کے ولی کا کیا مطلب ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں تین باتیں ہوں نمبر ایک العالم عالم جو اللہ کو جانتا ہو جس کے, جس کے پاس اللہ کا صحیح علم ہو وہ اللہ کی ذات و صفات اس کے اوساط کی معرفت رکھتا ہو وہ اللہ کو پہچانتا ہو اس کو اللہ کی بات اللہ کے بارے میں معلوم ہو کہ اللہ کیسا ہے جو ساری چیزوں کو دنیا کو مال و دولت کو جانتا ہو دنیا کی ساری باتیں جانتا اللہ کو نہیں جانتا ہے وہ کیسے ولی بن سکتا ہے پہلا کام وہ اللہ کو جانتا ہو اس کے پاس اللہ کا علم ہو نمبر دو جو اللہ کی فرما برداری پر جمع رہے ہیں. اللہ تعالی کے حکموں کی تابیداری کرتا ہو اللہ کے حکموں پر مسلسل عمل کرتا ہو یہ نہیں کہ جب جی آیا کر لیا نہیں المعب جو پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کی تابے کرتا ہو اور نمبر تین المخلص فی عبادتی المخلص فی عبادتی اللہ کی عبادت میں مخلص ہو اللہ کی عبادت کسی اور کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہو صرف اللہ کے لیے کرتا ہو نمبر ایک اللہ والا علم اس کے پاس اللہ کو پہچانتا ہو نمبر دو لگاتار مسلسل پابندی سے اللہ کے حکموں پہ چلتا ہو اور نمبر تین جو بھی عمل کرتا ہو صرف اللہ کے لیے کرتا ہو کہتے ہیں اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے فصل باری میں انہوں نے یہ بات کہی ہے آئی اور آگے بڑھتے ہیں امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیلہ اہلین من الناس اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں اہلیم اللہ کے خصوصی بندے اللہ والے جیسے کسی کے گھر والے ہوتے ہیں اہل اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے اللہ والے لوگ ہیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص اللہ والے ہوتے ہیں اللہ سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں کون ہیں بھائی اللہ کا خاص بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا صحابہ نے پوچھا قالو یا رسول اللہ من ہوں اے اللہ کے رسول کون لوگ ہیں یہ جو اللہ کے خاص اللہ کے اہلین اللہ والے قرآن القرآن و الله ستو یہ قرآن والے لوگ ہوتے ہیں یہ قرآن والے ہوتے ہیں جو اللہ والے اور اللہ کے خاص ہیں آہ اللہ و خاص ستو اللہ اللہ والے وہ اللہ کے خاص لیجیے اللہ والا اور اللہ کا خاص بننے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن سے کہا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں کون ہے نے پوچھا کہا ہم اہل القرآن جو قرآن والے ہوتے ہیں یعنی جن کا قرآن سے خصوصی تعلق ہوتا ہے قرآن پر ایمان لانا قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرنا قرآن کا سیکھنا قرآن کا سکھانا قرآن کا سمجھنا قرآن کے مطابق جینا جن کی زندگی میں قرآن کا خصوصی مقام جو اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں خاص مقام دے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو خاص مقام دیتا ہے قرآن کو نظر انداز کر کے اللہ کا خاص بن جائے ہو نہیں سکتا ہے ہم اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں یہ پہلی بات معلوم ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن رواج کی کتب ستہ چھ کتابیں بخاری مسلم ابو ابوداؤ ترمری ابن ابنجا یہ چھ کتابیں جن کو کتب سیاح کہا جاتا ہے الاصول کہا جاتا ہے چھے بنیادی کتابیں ان میں سے چھٹی کتاب ابن ماضا ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے تو معلوم وہ اللہ کا خصوصی بندہ بننے کے لیے اللہ والا بننے کے لیے شروعات کہاں سے ہے قرآن سے قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے آج امت مسلمہ کا خصوصی طور پر قرآن سے دوری بہت بڑا الدیہ ہے تو یہاں سے اللہ والا انسان بنتا ہے آئیے اسی طرح سے دیکھتے ہیں الخلیل ابن احمد الفراہیدی یہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں امام از اپنی کتاب سیر نبلا میں کہتے ہیں کہ الامام الامام صاحب العربیہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے امام گزرے ہیں اور عربی زبان کے ماہر لوگوں میں سے گزرے ہیں اور کہتے ہیں کبیر کبیر بڑی شان والے ہے بڑے علماء میں سے گزرے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا قول کیا ہے کہتے ہیں شرف اصادی میں خطیب البغدادی رحم اللہ نے اس کو نقل کیا ہے خطیب بغدادی بہت بڑی کتابیں لکھنے کے لیے مشہور ہیں بہت اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہتے ہیں کہ ان لم یکن آہل القرآن والحدیث اولیاء اللہ اولیا اللہ صلی اللہ ولی اگر قرآن اور حدیث والے اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ زمین میں اللہ کا کوئی ولی ہے اگر قرآن اور حدیث والے اللہ کے ولی نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ زمین میں اللہ کا کوئی ولی ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء قرآن اور حدیث سے جڑے ہوتے ہیں قرآن کا پڑھنا حدیث کا پڑھنا قرآن و حدیث کا سیکھنا سکھانا لوگوں کو اس کی دعوت دینا اس کی تعلیم دینا یہ اللہ کا مقرب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جو مشغول ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے اللہ رسول کو چھوڑ کے کوئی اللہ کا قریبی بن سکتا ہے نہیں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے لیے آپ کا فرمان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو جوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتا ہے لہذا کہتے ہیں کہ اگر زمین میں قرآن اور حدیث والے اللہ کی ولی نہیں ہیں تو پھر فلحی فی الارض ولی تو پھر زمین میں اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے یہی تو اصل میں حقدار ہیں ہدایت کیا اس لیے جتنے اللہ کے ولی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہوں یا جتنی بھی لمبی لسٹ ہے اس کی یہ سب کے سب قرآن اور سنت قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والے اس کی دعوت دینے والے تھے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے دو باتیں بتلائی ہیں آپ نے فرمایا ترقی کم شی لن طبیبیدہ ہوگا کتاب اللہ ہی ہے میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان دو چیزوں کا اہتمام تم کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب اور دو میری سنت میرا طریقہ تو کتاب و سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات چھوڑی ہے اور جتنے اولیاء ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جتنے اولیاء ہیں یہ سب کے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء المبیا کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء اپنی پیچھے علم چھوڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات قرآن اور سنت کا علم چھوڑا ہے لہذا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس علم کا وارث ہوتا ہے قرآن اور سنت کا وارث اس کو سیکھنا سکھانا اس کی زندگی میں خاص ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی آدمی اللہ تعالی کا محبوب نہیں بن سکتا ولی کے معنی میں ہم نے دیکھا کہ ولی کے معنی میں محبت کے معنی خود شامل ہیں ولی اللہ کا محبوب بندہ اور یا اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے لیکن سوال ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ راستہ بدلا دیا ہے یہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے جو آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہ چلے وہ اللہ کا ورنی نہیں بن سکتا اور جو آدمی جس مرتبے میں نبی کریم عالم سلاۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرتا ہے آپ کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے وہ اس درجے میں اللہ کا ولی ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحیم اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کل بتلائیے لوگوں کو یہ پیغام یہ خبر لوگوں کو دے دیجیے یہ صاف اعلان لوگوں کو کر دیجیے اللہ کی محبت کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے کل انکم تحبون الله اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو فس تو تم کو میری سوا کرنی پڑے گی نبی کی پیروی کرنی پڑے گی فس طب او پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اتنا ہی نہیں وہ یا اسی تمہارے گنا کی مغفرت بھی کرے گا واللہ غفور رحیم اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے یہاں کہا گیا اللہ. تم میری اتباع کرو یہ اعلان کون کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ نے پیغام دیا اور کہا سب کو بتلاؤ اے نبی آپ کا میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا شرط اللہ کی محبت پانے کی کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع سر سے پاؤں تک زندگی کے تمام امور میں واہرن و باقرن عبادات میں معاملات میں عادات میں تمام چیزوں میں جس درجے کی اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے گی اس درجے کی محبت اللہ کی نصیب ہوگی لہذا اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنا محبوب بنانا پڑے گا یاد رکھیے اس کو اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب کی سنت کو جب تک کہ محبوب نہیں بناتا ہے یہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے زندگی میں سنتیں نہ ہو اور یہ چاہیں کہ اللہ اس سے محبت کرے کیسے ہو سکتا ہے زندگی میں ایک ایک کر کے سنت لانی پڑے گی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہا سب ہو نہیں یہ تو میرے اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تو ولایت کا دروازہ ولایت کا دروازہ اس آدمی پر بند ہے جس آدمی نے سنت کا دروازہ اپنے لیے بند کیا ہے اگر یہ دروازہ کھولنا ہے یہ کھلتا ہے سنت سے سنت کی چابی سے دروازہ کھلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے بغیر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ولایت ممکن نہیں یہ قاعدہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے اللہ نے رکھ دیا کو رکھ دیا نبی کی سنت پہ چلو ولایت ملے گی نہیں تو نہیں ملے گی تو کتنی بڑی بات ہے اور کیا مقام ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی سنت کے بغیر وراث ہی نہیں تو جو بھی ولی بنے گا اور سنت کی بنیاد پر بنے گا تو مقام نبی کا کتنا ہوگا اللہ کے پاس جس کی سنت کی پیروی کر کے کوئی آدمی ولی بن سکتا ہے یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی سنتوں کا تو اسی لیے اللہ نے قرآن کریم یہ بات بیان کی ہے اسی طرح سے اولیاء کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں بندگی سے بڑھتے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھیے بڑے سے بڑا بندہ بھی اللہ کا ہے کتنا بھی مقام مل جائے رسالت نبوت اور خلیل بھی اللہ بنا لے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا برگی سے خروج ممکن نہیں ہے آخر تک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں وہ اشد ان محمد ابد رسول میں گواہی لیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے آپ کو رسول بھی مانیں گے اور آپ کو بندہ مانتا ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ساری مخلوق اللہ کی بندگی, بندگی میں ہیں اسی لیے قرآن کریم سور مریم میں اللہ نے فرمایا ان کو اللہ آتے رحمان ابدا آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے کوئی بھی ہو ان کلو منفی سماواتی البد آت اللہ آتے رحمان ابدا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو بندہ ہی بن کر آئے گا چاہے آسمانوں میں ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو چاہے زمین میں ہو بڑے سے بڑا نبی اور رسول ہو بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو ان کو لمن پسماوا رحمان تو رحمان کے عاد قیامت کے دن آئے گا تو بندہ بن کر آئے گا معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بڑے سے بڑا مقام بندے کو مل جائے وہ بندہ ہی رہتا ہے اور یہی بندے کا شرط ہے کہ اس کو بندگی نصیب ہو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا افلا احب ان شکور کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہا ہوں لہٰذا بندگی سب سے اعلیٰ مقام ہے کوئی ولی بندگی سے باہر نہیں جا سکتا ہے وہ ربوبیت اور اولویت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ ہی رہتا ہے الہ اور رب ہے تو وہ ایک اللہ ہے رب ہے ایک اللہ ہے معبود ہے ایک اللہ ہے اللہ کے جتنے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں ولایت ملنے کے بعد بندگی ساخت نہیں ہوتی ہے اور عبادات معاف نہیں ہوتی ہے یہ نہ سمجھے کہ ولی بننے کے بعد اللہ کی طرف سے شریعت ساخت ہو جاتی ہے اور عبادت معاف ہو جاتی ہو نہیں اللہ کے فرائض باقی رہتے ہیں معت تک وحب رب کا ہر تاث کل یقین اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین یقینی چیز مات آ جائے واقعات آ جائے تو موت تک اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی بدتگی کرتے رہیں جب تک جسم روح کا تعلق باقی ہے شریعت کی پابندیاں باقی ہے آج رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں لمحہ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مقام کسی کا ہو سکتا ہے اور ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ سے قرب کا بڑھتا گیا ہر دن آپ کا مقام اور اونچا ہوتا گیا جتنی نیکیاں اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کرتے رہیں اتنا زیادہ شرط اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا گیا آخری آخری دنوں کا حال کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں لما تق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھاری ہو گیا اور آپ کی بیماری آپ کا مرض شدید ہو گیا وفات کے قریب قریب اس ازواجہ جہ عمر ردھی بئی تھی تو ابھی آپ نے اپنی تمام بیویوں سے ازواج مشہورات سے اجازت طرف کی کہ آپ میرے کمرے میں حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ رہیں اور آپ کی تیمار داری کی جائے بیمار پرسی کی جائے آپ کا خیال رکھا جائے تو ابھی نہ تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اب باری باری ایک ایک بیوی کے گھر میں جانے کی بجائے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کمرے ہی میں آرام فرمائیں آپ وہی رہیں حضرت عائشہ بناتی ہیں کہ فخر جبئی ناج الخت تو رجلہ العرب نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی اقامت ہوئی اور نماز کے لیے جانے کا وقت آیا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے اس حال میں نکلی نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے کہ آپ دو آدمیوں پر اس طرح سے سہارا کیے ہوئے تھے. آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور آپ نماز کے لیے گئے دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر اور تخت رجلا الاب ایسے حال میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے اور آپ کے پاؤں کی انگلیوں سے زمین میں ریت میں لکیر بنتی تھی لیکن آپ کو اسی حال میں لے جا کر مسجد میں نماز میں شریک کیا گیا معلوم یہ ہوا کہ کتنا بھی اعلیٰ ترین مقام ہو جائے ایک بندہ اللہ کی شریعت سے اس کے لیے عروج ممکن نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ وقت ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معاف ہو جاتی لیکن نہیں آپ آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے اس حال میں بھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے آپ کو مسجد میں اٹھا کے لایا گیا آپ کے پاؤں سے ریت میں لکیریں بن رہی ہیں پاؤں بھجٹ رہے لیکن پھر بھی آپ کو مسجد میں لا کے نماز میں شریک کیا گیا جماعت کے اندر آپ سوچیں کہ یہ ہمارے نبی یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں شفیع المدیندین ہیں جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں مقام محمود ان کو اللہ نے عطا کیا ہے سارے نبیوں کی امامت کرنے والے میراج کی رات میں سارے نبیوں کی امامت کرنے والے آسمانوں کی سیر کرنے والے جنت میں جانے والے اتنا بڑا مقام شفاط عظما جو قیامت کے دن ہے کو دی گئی لیکن اس کے باوجود دنیا میں حال یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ شریعت کا لحاظ اتنا رکھے ہوئے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ کو پاؤں زمین پر ٹک نہیں سکتے کندھوں پہ سہارا لے کے آپ مسجد میں آ گئے اور آج کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے کتنی عجیب بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک کی نماز کا اہتمام کیا ہے اس راہ کو چھوڑ کے تمام راہیں گمراہی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہتے کو راہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا گمراہی ہے کامیابی اسی ایک راستے میں ہے وہ راستہ کیا ہے سراط مستقیم جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء زندگی بھر ماہ تک شریعت کے سادن ہوتے ہیں وہ کبھی شریعت سے فرار اختیار نہیں کرتے ہیں. پھر اولیاء کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اولیاء لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں اللہ سے جوڑتے ہیں اپنی ذات سے دیکھتے اولیاء نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے فعل سے اپنے کاموں سے بلکہ ان کی زندگی میں دین اتنا آ جاتا ہے اور ایسی نوراریت اور ایسا قرب اللہ کا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے ان کا وجود لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنے والا ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن اباس رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اللہ اللہ اللہ خوف خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ آج پڑھی اور آپ نے کہا یوز کر اللہ بے روکیتی کون لوگ ہیں کہا ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے بھائی دکاندار کو دیکھنے سے دکان یاد آتی ہے دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں پولیس کو دیکھنے سے قانون یاد آتا ہے وکیل کو دیکھنے سے کوٹ یاد آتی ہے ہر ایک کو دیکھنے سے کچھ نہ کچھ یاد آتا ہے اللہ کے اولیاء کی زندگی میں اللہ کی یاد اور اللہ کی فرما برداری اللہ کے دین کا پاس و لحاظ اتنا ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی ہوتی ہے ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں لیکن ان کا وجود ان کی زندگی ان کا چہرہ ان کا جینا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو اللہ یاد دلاتا ہے مال و دولت نہیں تجارتیں نہیں دنیا کی زیب و زینت نہیں بلکہ ان کی ان کی ان کا وجود ان کے چہرے لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنے والے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یوز کرو ازل بے رو انہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے ان کو دیکھنے سے بندوں کا دل اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے اللہ کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے ابو نعیم السبانی نے اخبار اسبہان نے اس کو روایت کیا ہے اور امام الدیلمی نے بھی اور یہ روایت حسن درجے کی ہے اللہ فرماتے ہیں سُئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی کون اللہ دینہ ادارو زکی راہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھیں تو اللہ تعالی یاد آتا ہے ان کے دیکھنے سے آدمی کا دل اللہ کی طرف مائن ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے اس کو بھی امام النس نے القبرہ میں روایت کیا ہے تو ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے قول و عمل سے اللہ سے جوڑتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اوریا کو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے اس کی لمبی لسٹ ہے لیکن کچھ باتیں میں ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ نمبر ایک اللہ کا بندہ جب اپنے باطل کو گندگی سے پار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی بصارت اور بصیرت میں نورانیت دیتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے تو نگاہ تیز ہوتی اس کو فراست کہا جاتا ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو متوسمین ہیں متوسمین کون ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ جو تابئی ہیں عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد ہیں کہتے ہیں المتفرسین فراست والے فراست والے فراست کس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان ادھوری معلومات سے پوری بات سمجھ میں اس کو سمجھ میں آ جائے کوئی آدمی سامنے آ جائے اس آدمی کو دیکھ کر اس کے بارے میں اندازہ لگا لے کہ یہ کیا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے جس کو امام البزار نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَعَلَ عِبَادًا عفسم انباد اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں یا عارف النا جو لوگوں کو علامت سے پہچان لیتے لوگوں کو شہروں سے پہچان لیتے کہ ایک انسان کیا اس کی نیت ہے کیا اس کے ارادے ہیں کیا کرنا چاہتا ہے ختم ہو گیا کہ ایک انسان قرائن سے وہ معلوم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے دل کے اندر ایسی صفائی ان کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اقوال اور لوگوں کی حرکتوں سے استمبات کی توفیق ان کو ایسی ہوتی ہے کہ ادھوری معلومات سے وہ اپنے فکر سے اپنی اپنے فہم سے بہت ساری باتیں مستمت کر لیتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا تھا امام شافی نے دیکھا میں کہتا ہوں یہ نجار ہوگا کسی نے کہا نہیں نجار نہیں ہے یہ پورا آدمی ہے پلا دوسرا کام کرتا ہے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجار ہوگا معلوم کیا گیا تو پہلے وہ نجار ہی تھا اور دوسرا کام بعد کے دور میں کرنے لگا تھا ایسی کئی مثالیں سلف کے بارے میں ذکر کی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق کہ اس کا اندازہ صحیح نکلتا ہے اس کا اندازہ صحیح نکلتا ہے تو یہ اس کا اندازہ ہوتا ہے اس کا گمان ہوتا ہے لیکن اس کے گمان میں ایسی صفائی ہوتی ہے کہ اس کے گمان میں اللہ تعالی ثواب پیدا کرتا ہے اس کا گمان اکثر صحیح نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں توس یعنی اس کو کہتے ہیں کہ انسان واقعی معلوم کر لے کہ یہ کیا نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے یا پناہ آدمی اچھا ہے برا ہے دیکھتے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ توفیق اللہ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے اور یہ یہ فراست اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں کہ کیسے ایک انسان کو توفیق ملتی ہے اسی طرح سے اولیاء اللہ کو دنیا میں اللہ کی طرف سے اولیاء کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کرامات کا ظہور کرتا ہے کرامت کس کو کہتے ہیں شرط کو کہتے ہیں کریم سخی شریف اللہ کی طرف سے اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ بعض معاملات اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے یہ ان کی نصرت کے طور پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ لے آئے رسول اپنی طرف سے کوئی موجزہ نہیں لاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو کرامات جو اولیاتی ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے ظہور ہوتا ہے کچھ عجیب نصرت اللہ ان کی قرآتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں کہا قُلَّمَا دَقَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا حضرت زکریہ علیہ السلام جب تھی حضرت مریم کے پاس جاتے محراب میں یعنی ان کے حضرے میں جہاں وہ عبادت کرتی وجہ ان کے پاس ان کو رسک ملتا ہے یہ رسک کیا تھا اس سلسلے میں امام ابن قطیر کہتے ہیں کالا مجاہد و اکرما و سعید و ابو شاہ و ابراہیم النق علی و و قطا و ربیع ابن انس و عصیہ العقی اتنے سارے نام گنا کے کہتے ہیں ان سب کا کہنا ہے یعنی آئندہ فا کی حت سی الشتاء شتا الشتاء فا <بِصَيح> کی گرمی کے موسم میں حضرت مریم کے پاس سردی کے پھل ہوتے اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل ان کے پاس ہوتے یعنی ایسے پھل جو اس موسم میں نہیں ملتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو اللہ تعالی عطا کرتا تھا یہ ان کی کرامت کے طور پر تھا اور کہتے ہیں کہ مجاہد کا یہ بھی کہنا ہے وجہ دائدہ ریفقا ان کے پاس رزق پاتے یعنی علم ان کے پاس ایک عجیب علم ان کو ملتا ہے اور کہتے ہیں اور بعض نکال کے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ کاغذ صحیفے ہوتے جس میں علم کی بات ہوتی ہے لیکن حافظ ابن کثیر الحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاول اول لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ سردی کے موسم میں گرمی کے پھل اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل حضرت مریم کے پاس ملتے جو مارکیٹ میں کہیں اویلیبل نہیں تھے کہتے ہیں وہ فی دل وہ فی دل الا کرامات اولیا کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو بعض کرامات عطا کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی معاملہ کرتا ہے ان کو نعمت اپنی عطا کرتا ہے لیکن کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ تو مریم علیہ السلام کے ساتھ تھا اس امت میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آئیے اس کا کرتا ہوں جس سے بات سمجھ لائے ابن الفار ابن بشف ایک روایت میں عباد ابن بش کہ دو صحابی انصاری ایک اسید ابن عد اور دوسرے عباد ابن بشف یہ دو صحابی ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے بات چیت کرتے رہے فی حاجت ان کی کوئی ضرورت کی چیز تھی اس بارے میں بات چیت کرتے رہے حساب یہاں تک کہ رات کا بہت سا حصہ گزر گیا دیر ہو گئی اور رات بہت اندھیری رات تھی نوخرا جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہونے کے بعد بہت دیر رات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے واپس اللہ لوٹنے کے لیے اپنے گھر وہ بھی یعنی کھلی ہوا یعنی منہ ماں اور دونوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی آسا تھا کیا ہوا اندھیری رات ہے دونوں نکلے وہاں سے اندھیرے میں جانے کے لیے ابھی ہمال ہوا اچانک کیا ہوا دونوں میں سے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک کا آسا ایک دم روشن ہو گیا دنیا میں جیسے ٹیوب ہوتی ہے ایک دم روشن اس سے بھی زیادہ ہے کہ ایک کا آسا ایک دم روشن ہو گیا اور یہاں تک کہ دونوں اس آسا کی روشنی میں چلتے رہے اندھیرا میں بھائی تراغ نہیں ان کے پاس ٹارچ تو تھا نہیں جیسے آج ہوتا ہے تو ان کی لاٹھی ایسی روشن ہو گئی کہ اس لاٹھی کی روشنی میں دونوں چلنے لگے اب ایک وقت ایسا آ گیا حتہ ادفتر کبھی ہماری ایک وقت ایسا آ گیا کہ دونوں کا راستہ الگ ہو گیا اب ایک یہاں جائیں گے تو یہاں تو اب لاٹھی تو ایک روشن تھی اب دونوں کے راستے الگ ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ہتہ ادفتر کبھی ہمت فریق آفا ہو تو جب دونوں الگ ہوئے تو جس کا روشن تھا وہ تو تھا ہی تھا جس کا اصا روشن نہیں تھا وہ بھی روشن, روشن ہو گیا اس میں بھی روشنی ہو گئی حتی گل واحلی ملو ما فی بہو کے اور ہر ایک اپنے آسا کی روشنی میں لاٹھی کی روشنی میں اپنے گھر تک پہنچ گیا حقتا بلغ الاحلی یہاں تک کہ اپنے گھر والوں میں جا پہنچا یہ بات کہاں ہے یہ روایت بخاری میں موجود ہے یہ روایت سعید بخاری میں ہے اس سے معلوم ہی ہوا کہ بعض اوقات اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا میں ایسے کچھ معاملات کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کرامت اس کو کرامت کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بعض اوقات خود اس بندے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی اس کے اکرام اور اس کی نصرت کے لیے ایسے فوق الفطری عجیب و غریب عجائبات اس کے ساتھ کرتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ عجائبات ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہے ضروری نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں امام شافل احمد اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ادار آئی تماج اللہ سن الدایہ نہایا میں حافظ نے اس کو نقل کیا ہے امام شافی اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بڑے امام گزرے ہیں چار اماموں سے ایک امام ہیں امام ابو حنیفہ امام شاف امام مالک امام احمد چار امام گزرے ہیں ان میں سے ایک امام ہے امام شاف محمد ابن ادریس الشافعی فرماتے ہیں ادارہ رج اللہ یمشما جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ پانی پر چلتا ہے, اور دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہے پانی پہ چلتا ہے،, ہوا میں اڑتا ہے تو کیا کرو اس کے بارے میں پلا تر رو بھی دھوکے میں متاؤ ان چیزوں سے دھوکا مت کھاؤ ہتھا تاری کتاب سن یہاں تک کہ اس انسان کے معاملات کو قرآن و سنت سے چیک نہ کر لو قرآن و سنت پر اس کی زندگی کو پیش نہ کر لو اگر اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے ممکن اللہ کا ولی ہو ورنہ دھوکا بندہ قرآن و سنت سے ہٹ کے جیتا ہے اور عجائباد کرتا ہے معلوم نہیں नहीं। رو بھی اس سے دھوکا بندہ کون کہہ رہا ہے امام شاہ فی رحمۃ ہے تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ عجائےباز ولایت کی دلیل نہیں ہے اور के کے ساتھ عجائبات لازم نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے جو ولایات کی واقعی دلیل ہے وہ کیا ہے کتاب و سنت کی پیروی اس سے بڑی عجیب چیز آدمی کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ گمراہی فتنے سماج اور یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود ایک انسان شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچ کر اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے اور اس عبادت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع رہے قرآن و سنت کا اہتمام عقائد اور عمل میں کرتا رہے زندگی بھر صراط مستقیم پر ڈٹا رہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے الاستقامت فوق کرامت استقامت کرامت سے بھی زیادہ بڑی کرامت ہے دین پر جلے رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے لہذا یہ امام شافی کا قول کالج میں نے ذکر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اولیاء کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے اختصار سے کہ میں اپنی بات ختم کروں گا نمبر ایک اولیاء کا ہم پر کیا حق ہے پہلا حق ہم ان سے محبت کریں اللہ کی محبت کا حصہ یہ ہے اللہ کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بھی محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا تھا کمال مالک نبی اللہ فرماتے ہیں ان ان اللہ وسلم رسول اللہ ایک نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب ہے کالم آدت آپ نے فرمایا کالم عیدت تو آدت تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے کیا تیار کر کے رکھا تیاری ہے قیامت کی علم سو صدا اللہ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں بہت زیادہ نقل نمازیں بہت زیادہ نقل و روزے بہت زیادہ نفل صدقے ایسا تو میرا معاملہ نہیں ہے. بہت زیادہ میری عبادات نہیں ہے نوافل ہاں لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سمب اللہ اور اسلم سے بہت محبت کرتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے جواب دیا احباب تو توسی کے ساتھ ہے جس سے تجھ کو محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہے جس کے تجھ کو محبت ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عنط فرماتے ہیں فما فرحنا, فرحنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتما من احب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تجھ کو محبت ہے اتنی خوشی ہم کو ہوئی کہ اس کے سوا کبھی کسی اور چیز سے ہم کو خوشی نہیں ہوئی ہے اور فرماتے ہیں فَأَنَا أحبُ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اباب بکرین وہ امر وہ ارج ان اکو بےحب وہ علم امل بھی مسل امل کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو محبت ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مجھ کو قیامت کے دن کرے گا اور اگرچہ میں ایسے اعمال نہیں کر سکتا جیسے ان کے اعمال تھے ان جیسے امل میں کہاں سے لاؤں لیکن میری محبت ان کے معاملے میں سچی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے مجھ کو ان کے ساتھ جمع کرے گا لہذا صارح سے محبت اللہ کے اولیا سے محبت یہ پہلا کام ہے جو ہم کو کرنا چاہیے نمبر دو اولیا کی تعظیم اور اکرام ان کی شان میں گستاخی سے بچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیورانہ ویرحم و وہ یارفین احب کا ہو وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے ہمارے بڑوں کا مقام نہ جانے ان کا احترام نہ کریں وہ یار ہم ہمارے چھوٹوں پر رہنم نہ کریں وہ یار نہ حق اور ہمارے عالم کا حق نہ جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس حدیث کو امام حاکم اور احمد نے روایت کیا استعمال ہوتا ہے اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا یہ امتی ہونے کے لیے ضروری ہے اور امت کے بڑے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں لہٰذا جس درجے کا جو بڑا ہے اس کا اس درجے میں احترام ہونا چاہیے نمبر تین اولیاء کو تکلیف پہنچانے سے بچنا اللہ کے نیک بندوں کو خصوصاً نیک بندوں کو اولیاء کو صالحین کو تکلیف پہنچانے سے بچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال من عادا لی ولیا فقد آذن فہو بالحرب امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے من عادا لی ولیا جو میرے ولی سے دشمنی مول لے من عادا لی ولیا جو میرے ولی سے دشمنی کرے تو بلحر میر میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو میرے ولی سے دشمنی کرے تو پھر میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں تو اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ کے ولی کو کیا رسانی اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لینا ہے اس کا دنیا اور آخرت میں عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو اللہ کے اولیاء کی شان میں گزداخی کرنے سے بچنا چاہیے اور اسی طرح سے ان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے بھی بچنا چاہیے نمبر چار اولیاء کے منحص کی ان کے راستے کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ طبع صبی لمن انا با علئی و طب سبھی جو بندہ میری طرف بڑا ہے جس نے میری طرف راہ اختیار کی تو اس کے راستے پر چڑھ امام القرطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہی ہا ر ہی سبیل المبیا کہ تو اس کے راستے پر چل جو میری طرف مڑا میری طرف پلٹا کون ہے کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اور صالحین کا راستہ ہے جس کے بارے میں ہم اپنی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں سراط اللہ انع تعلیم اے دن سراۃ المستقیم سراط انعم ت مستقیم کی ہدایت دے ان لوگوں کے راستے کی جن پر تم نے انعام کیا یہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین شہداء اور صالحین تو ان کے راستے کی پیروی کرنا ان کی تعلیمات کا خصوصی لحاظ کرنا نمبر پانچ اولیاء کے لیے اللہ سے دعا کرنا اولیاء کے لیے اللہ سے دعا کرنا ان کے مقامات کے مزید اونچا کرنے کے لیے ان پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کے تبار سے ان کی قبروں کو نور سے بھرنے کے تبار سے کچھ کے تبار سے یا ان کی خدمات کو قبول کرنے کے تبار سے ان کو اونچا مقام عطا کرنے کے تبار سے اللہ سے اولیاء کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اپنے لیے کہ ہمارا دل ان کے لیے کھوڑ سے پاک ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نیک لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یقولا وہ دعا میں اور سبقونا سبکون اے اللہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرمان اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اللہ تجالفی قلوبینا منو اور اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ نہ باقی رکھ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کھوٹ کو باقی مت رکھ ہمارے دلوں کو ان کے لیے صاف کر اور اب بنا ان کرب تو بڑا نرمی کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے تو انبیاء کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اپنے سلسلے میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کے انبیاء اور اسی طرح سے صالحین کے مقام کو پہچاننے کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ولایت سے متعلق تھیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی سامنے باتیں تھیں ہم نے دیکھی اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور تغوا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں اولیاء ہیں ان کے مقام کو پہچاننے کی اور ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اقوال بھاگا وصطفی اللہ علی و